<تصفح> يريد ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ علی بہ نالاکم تاکہ وہ بیان کرے تمہارے لیے ویہ اور دکھائے تم کو سکھائے تم کو سنن اللہ طریقے سنن طریقے اللہ ان لوگوں کے من قبل جو تم سے پہلے تھے وہ یطوب علیہ اور تمہاری توبہ کو قبول کرے و اللہ اللّہ تعالیٰ علیہ خوب جاننے والا ہے حکیم خوب حکمت والا ہے اللّہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے این یتوب علیہ کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے وہید الدینہ اور چاہتے ہیں وہ لوگ یہ طبیعن جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی ان تمیل و میل کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ میلن عدیمہ ہٹنا بہت بڑا اللہ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے فائن کم کہ تم سے ہلکا کرے یعنی بوجھ ہلکا کرے وقل فل اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیفن کمزور یادینہ آمن ہوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا <ترت finish> <تبار> <تصفح> دینا اے وہ لوگو امن و جو ایمان لائے ہو لا اپولو نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم کم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے اللہ مگر انتقنا تجارت یہ کہ تجارت ان منکم تمہاری آپس کی رضامندی کے ساتھ ولا تخت اور اور ناتم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو یقین اللہ, اللہ تعالی کانا ہے بے تمہارے ساتھ رحیمن بہت زیادہ رحم کرنے والا فم یفعل ذلك اور جو شخص کرے گا یہ کام عدوانا زیادتی کے ساتھ و اور ظلم کے ساتھ فسو فنسلیہ پس ان قریب ہم اسے داخل کر دیں گے نارن آگ میں وکانا زادی کا اور ہے یہ علی اللہ اللہ پر یسیرا آسان انتجتنی وہ اگر تم پرہیز کرو بستی رہو کبائر ماتن ہون عنه ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے نکفر ہم مٹا دیں گے عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری چھوٹی غلطیاں چھوٹے گناہ ونذخلکم اور داخل کریں گے تم کو مدخلن کریمہ با عزت داخلے کی جگہ میں ولاتتمنو اور ناتم تمنا کرو ما فضل اللہ به جس کے ساتھ اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے بعض بعضکم على بعض انتبار بعض کو بعض پر ی مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مم مکتا اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا ون نسائی اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مم مکتا اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا بس اللہ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو بن فضل ہی اس کے فضل کا بن اللہ یقینا اللہ تعالیٰ کانا ہے بالکل نشین علیمہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ولیک جالنا اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے موالیہ وارث ممّا اس چیز میں سے تارا کل جو چھوڑ گئے والدین اور قریبی رشتے دار ودینہ اور وہ لوگ عقادت ایمانوں جن کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھا ہے فعتو ہوں دو ان کو نصیبہ ان کا حصہ ان اللہ کانہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے اللہ کل شہیدہ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر <تصفح> الرجال برد قوامون على النساء اورٹوں پر نگران ہیں نگہبان ہیں بما فضل الله اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ تعالی نے بعدهم ان کے بعد کو الا بعدن بعد پر وبما اس وجہ سے کہ انفقون انہوں نے خرچ کیا بنوالہم اپنے مالوں میں سے فصالحات پس نیک عورتیں قانتاتم فرما بر بار حافظاتم حفاظت کرنے والیاں للغیبی غیر حاضری میں بیما حفظ اللہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے وا اور وہ عورتیں تخافونا تم ڈرتے ہو نشوزہ ہننا ان کی نافرمانی سے فائز ونہ پس ان کو نصیحت کرو وہ جرو ہننا اور ان کو چھوڑ دو اکیلا فل مزاجی بستروں میں غریب ہننا اور ان کو مارو ان کم پس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں فلا تب پس تم نہ تلاش کرو علیہ نہ ان پر کوئی سب کو علی بہت زیادہ بلند کبیرہ بہت بڑا تم اور اگر تم درو شکا کا ان دونوں کے درمیان مخالفت کا فب پس بھیجو حکام من ایک منصف بن اہلی مرد کے گھر والوں سے حکمن اور ایک منصف من اہلی ہاؤس عورت کے گھر والوں سے اگر وہ دونوں کا ارادہ رکھیں گے یو وفی اللہ ہو بینا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا یقین اللہ تعالیٰ کہنا ہے علی بن خوب جاننے والا خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا و ابود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ولا تو شریکو بھی شہ آ اور نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ سہی آ کچھ بھی وبل والدینی اور والدین کے ساتھ احسان آ احسان کرو وبل قربہ اور قریبی رشتے داروں کے ساتھ ولیطامہ اور یتیموں کے ساتھ ولمساکینی اور مسکینوں کے ساتھ ولجار ذلقربا اور قریبی ہمسائے کے ساتھ قرب قرابت والے ہمسائے کے ساتھ والجار الجنوبی اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ والصاحب بالجنبی اور پہنو کے ساتھی کے ساتھ وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ وما ملکت ایمانکم اور ان کے ساتھ جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہارے غلام لونیا ان اللہ یقینا اللہ تعالی لا يحبو نہیں پسند کرتا من اس آدمی کو کانا جو ہو مختالا فخورا جو کرنے والا فخر کرنے والا ہو اللہ جین وہ لوگ یب خالون جو بخر کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں و امرون ناسا اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بال بخلی کنجوسی کا وہ تمون اور وہ چھپاتے ہیں ما اس چیز کو آتا اللہو جو اللہ تعالی نے ان کو دی ہے من ہی اپنے فضل سے وہ اور ہم نے تیار کیا ہے کافرینہ کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا عذاب رسوا کرنے والا عذاب و اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ام اپنے والوں کو رے آ لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا اور وہ نہیں ایمان لاتے اللہ پر ولا بل یوم اور نہ آخرت والے دن پر پمتان اللہ کرین اور جس کے لیے شیتان دوست بن جائے قرینا تو وہ بہت برا دوست ہے بہت برا ساتھی ہے پمازا اور ان پر کیا ہے لو امن اگر وہ ایمان لے آئیں باللہ اللہ پر ولیومل آخر اور آخرت کے دن پر وہ اور خرچ کریں ماں اس چیز میں سے جو راضا کا ہوں جو اللہ تعالی نے کرتا بھی حسنة اگر کوئی ہو اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے وہی اور دیتا ہے اپنی طرف سے اجرا عظیم بہت بڑا اجر <تصفح> فقیفہ پس کیسے کیا حال ہوگا جینا جب ہم لائیں گے بالکل ہر امت سے ایک و جئنا بھی شہید کو لائیں گے سب پر شہیدن گواہ یوم دن دن کافر و خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ الرسول اور انہوں رسول کی نافرمانی کی لو تو کاش کے برابر کر دی جاتی ان کے ان کے اوپر زمین وال یکتمون اللہ حدیثہ اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے یا ایوہ اللہ دینا اے وہ لوگو آمانو جو ایمان لائے ہو لا تقرب السلاتہ نہ تم قریب جاؤ نماز کے وان تم سکارہ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو حتیٰ تعلیمو حتیٰ کہ تم جان لو ما تقولونا جو کچھ تم کہتے ہو ولا جنوبن اور نہ ہی اس حال میں تم نماز کے قریب جاؤ کہ تم جنبی ہو اللہ آبیری سبیل مگر راستہ عبور کرنے والے حتیٰ تغتاثیلو یہاں تک کہ تم اصل کر لو یعنی کہ راہ گزرنے والا وہ مسجد کے اندر سے گزر سکتا ہے حالت جنابت میں بھی لیکن جن بھی آدمی مسجد میں آ کے رک جائے یہ ٹھیک نہیں ہے انکم تم مرد اور اگر تم بیمار ہو اور سفر پر ہو اور جا آہد ان یا آئے تم میں سے کوئی ایک آہد مین تم میں سے کوئی ایک آدمی مین لائی تھی حاجت سے اولا مسطم النساء یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو فلم تجیدو پس تم پانی نہ پاؤ فتیمم سعیدا پس تم تیمم کرو گرد و غبار والی پاکیزہ مٹی مٹی کے ساتھ سعید اس کو کہتے ہیں جو ہوا میں اڑتی ہے گرد و غبار والی مٹی اس سے تیمم کیا جائے گا صحو پس مسح کرو بجو حکم اپنے چہروں کا عیدی اور اپنے ہاتھوں کا ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ کانا ہے بے حد معاف کرنے والا غفورہ بہت زیادہ بخشنے والا علم ترا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے ادالہ ان لوگوں کو او تو جو دیے گئے نصیب کتابی کتاب میں سے ایک حصہ یہ استرونا وہ خریدتے ہیں کا گمراہی کو وہ یورید اور وہ چاہتے ہیں السبیل کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ راستے سے گمراہ ہو جاؤ اللہ تعالی علم بخوبی جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو وکفا بلّہ اور کافی ہے اللہ تعالی ولی دوست وکفا بلاہ نصیرہ اور کافی ہے اللہ تعالی مددگار من اللہ اور لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے یحرفون الکلمہ وہ تحریف کرتے ہیں باتوں کی ام مواد ہی ان کی جگہوں سے وہ یقین اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا وہ آسینا اور نافرمانی کی اور کہتے ہیں سن غیر مسم سننے والا نہ بنا بندما سن غیر مسم اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے وہ اور رائنا کا لفظ کہتے ہیں رائنا یعنی اس کا معنی ہے ہماری رعایت کر ہمارا لحاظ راک لئیم بھی اپنی زبانوں کو پھیرتے ہوئے یعنی یہ لوگ رائنا کہتے ہوئے رائنا عین کو تھوڑا سا کھینچ دیتے جس کے بعد یا محسوس ہو رائنا اس کا مانا ہمارے چرواہے اور رائنا ہمارا خیال رکھ ہماری رعایت رکھ ہمارا لحاظ رکھ یہ کا لفظ کہتے ہیں لئی بی السینتم اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے و تان کی دین اور دین میں طن کرتے ہوئے غلطانا اگر وہ کہتے سما و اطانا یعنی ہم نے سنا اور مانا بس مع اور سن اور ہماری طرف دیکھ لکان خیر لهم تو ان کے لیے بہتر ہوتا وہ اقوام اور زیادہ عدل والی بات ہوتی ولکن اور لیکن لعنهم الله بكفرهم لعنت کی اللہ تعالی نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے فلا یؤمنون आपस वो नहीं ایمان لاتے الا قلیلا مگر بہت کم یا ایو الی الذين اولو کتاب باوجود یہ کہ گئے کتاب امن ایمان لاو بما چیز پر نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے مصدقن تصدیق کرنے والی اس چیز کی تمہارے پاس ہے پھر انہیں پھیر دیں اعلیٰ ہا ان کی پیٹوں پر او نہ لانا ہوں یا ہم ان پر لانت کریں کما لا انا جس طرح ہم نے لانت کی اصحاب سب ہفتے کے دن والوں پر امر اللہ اور اللہ تعالی کا حکم کیا گیا ہے اللہ اللہ تعالی لا نہیں بخشتا بخش دیتا ہے معدون ازالی کا جو اس کے علاوہ بہت بڑا گنا علم طرح کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کی طرف یوزکوں نہ انفوسا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بل اللہ نزک بلکہ اللہ تعالیٰ تجکیہ کرتا ہے پاک کرتا ہے میں یہ شاہ جس کو چاہتا ہے ولا ظلم فتیلہ اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے دھاگے کے برابر بھی اللہ وہ کیسے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ و کفا بھی اور کافی ہے یہی واضح دیکھا نہیں ہے نصیب جو دیے گئے ایک حصہ کتابی کتاب سے وہ ایمان لاتے ہیں بل جب تیب تاحوت محبوان باطلا پر اور بتوں پر جب بت تاحوت محبود باطلہ وہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کافر کفر کیا ہا یہ لوگ زیادہ سیدھے راستے پر ہیں مینا ان لوگوں سے جو ایمان لائے یعنی کافروں کو وہ کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے نسبت زیادہ سیدھے صحیح ہیں زیادہ سیدھے راستے پر ہیں ہا یہ لوگ آہدا زیادہ ہدایت پر ہیں من اللہ دینا ان لوگوں کی نسبت جو آمن جو ایمان لائے سبیلہ راستے کے اعتبار سے اولائے کا یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ ان پر لحب نے لعنت کی ومن یلعن اللہ اور اس پر اللہ تعالی لعنت کر دے فلن تاجدہ لہو نصیرہ پس آپ اس کے لئے غرگز کوئی مددگار نہ پھائیں گے املہم کیا ہے ان کے لئے نصیب کو حصہ من الملکی بادشاہت سے سلطنت سے فائزن تو وہ لائی اتونن ناسا نہیں وہ دیتے لوگوں کو نقیرہ گٹلی کے نکتے کے برابر سبونا کیا وہ حسد کرتے ہیں انناسا لوگوں سے ما آتا اللہ, من فضلی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق ابراہیم کی آل کو الکتاب کتاب اور حکمت وہ آتئینہ ہم, ہم نے دی ان کو عظیمہ بہت بڑی سلطنت بہت بڑی بادشاہت فمیون پر میں سے من آمنہ جو اس پر ایمان لے آیا ومین ان میں سے کچھ ایسے ہیں من سدا ان جو اس سے رک گئے وہ کفا بھی جہنم اور جہنم کافی ہے جلانے کے لیے اندی نے, نے کفر کیا بھی آیاتی نہ ہماری آیات کے ساتھ سوفا نسلیہم نارا ان قریب ہم ان کو داخل کر دیں گے آگ میں کلاما جب کبھی بھی نازیج گل سڑ جائیں گے جل جائیں گے, جل گے جلو ان کے چمڑے بدل ہم تبدیل کر دیں گے ان کو جلوہ اس کے علاوہ اور چمڑے لیے العذاب تاکہ وہ عذاب کو چکھے اللہ اللہ تعالیٰ کانا ہے عزیز خوب حکمت والا عزیزا بہت زیادہ غالب تو یہ انسان کا جو چمڑا ہے نا یہ اصل میں درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے چمڑے کے کٹ جانے کے بعد درد کا احساس نہیں ہوتا اس لیے جہن میں جب ان کا چمڑا جل جائے گا تو چمڑا دوبارہ ڈال دیا جائے گا ان کو پہنا دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کو چکھے اور وہ لوگ امن جو امان لمن با ایسے باغات کی داخل کریں گے نیچے سے دریا بہتے ہیں فیحا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے آبدن ہمیشہ, ہمیشہ لاہم ان کے لیے فیحاط میں ہوں گی پاک دامن ہم اور ہم ان کو داخل کریں گے ذلن ضلیلا لافانی یقین اللہ تعالیٰ یا امرکم تم کو حکم دیتا ہے کہ تم لوٹاؤ امانتیں الاحلیہ ان کے اہل کی طرف و حکم تم جب تم فیصلہ کرو بین ناسی کے درمیان انتحکم و بلادلی یہ کہ تم عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ یا عیدم بھی بہت اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ قانا ہے سمیعاً بہت زیادہ سننے والا بصیرہ خوب دیکھنے والا یا ایوہ اللہ دینا آمنوا اے و لوگو جو ایمان لائے ہو اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ کی و اطیع الرسولہ اور اطاعت کرو رسول کی و اولی الامر منکم اور اپنے میں سے اولی الامر صاحب اختیار کی حکم دینے والے ہیں جو تم میں فانتنازاتم پس اگر تم جھگڑا کرو فی شئیم کسی چیز کے بارے میں فردوہ پس اس کو لاعتادو طرف۔ ان کم تم اگر ہو تمون نب اللہ ایمان لاتے اللہ پر ولیومل آخری اور آخرت والے دن پر غالب یہ خیر بہتر ہے وہ احسن طویلہ اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے النطلا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اللہ نے ان لوگوں کی طرف ید جو زعم رکھتے ہیں گمان رکھتے ہیں انہم ان کہ وہ ایمان لے آئے ہیں بیما اس چیز پر انزل جو پرزل کی طرف نازل کی گئی انزل من قبل کا اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یوری وہ ارادہ رکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں تاغتی تاغت کی طرف غیر اللہ کی طرف وہ قد امیر اور تحقیق وہ حکم دیے گئے ہیں فروبی کہ وہ غیر اللہ کا انکار کریں جب ان کو کہا جائے, وَإِذَا کہا جائے ان کو تعالوا آؤ الى اس چیز کی طرف ما انزل اللہ جو نازل کی ہے اللہ نے آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو یسدونا وہ رک جاتے ہیں ان کا آپ سے سدودا رکنا فکر پس کیسے اذا اصابت ہم جب پہنچتی ہیں ان کو مصیبت مصیبت بما قدمت ایدی ہم اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ان کی ہاتھوں نے تم کا پھر وہ آئیں آپ کے پاس یحلفونا باللہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں ان اردنا ہم نہیں ارادہ رکھتے اللہ مگر احسانا نیکی کا و توفیقا نوافقت کا ان کو نصیحت کیجیے اور انہیں ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں میں اثر کرنے والی ہو بہت زیادہ اثر کرنے والی مؤثر بات <تصفح> وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا میر رس کوئی بھی رسول مگر اس لیے لیو تاکہ اور اگر وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر جاؤ کا وہ آپ کے پاس آئیں تنگ فار اللہ اور وہ اللہ تعالی سے بخشش طلب کرے رسول ہوں اور رسول بھی ان کے لیے بخش طلب کرے اللہ الله فیصل مان لے فی ما اس چیز میں شاجرہ بینہم جو ان کے درمیان جھگڑا پر جائے ثم فی پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں ہارا جن کوئی تنگی منا آپ کے فیصلے کے بارے میں سلیم و تسلیما اور اسے تسلیم کریں مکمل طور پر اننا علیہم اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے انختلو انفوسا کم کہ اپنے آپ کو قتل کرو ابھی خروجوم خرو اندیاری کم یا گھروں سے نکلو ما فلو تو یہ کام نہ کرتے اللہ کلیل مگر ان میں سے تھوڑے ہی <بِه> کر لیتے وہ کام جس کا ثابت قدم رکھنے والا ہوتا وہ از اللہ اجراً اور اس وقت ہم انہیں یقیناً دیتے اپنی طرف سے اجرا عظیم بہت بڑا اجر وال اور یقین ہم ان کو ضرور چلاتے سرا مستقیمہ سیدھے راستے پر تو میوتھی اللہ و اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فاولئک پس وہ لوگ ہوں گے مع الذین ایسے بندوں کے ساتھ انعم الله علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا ہے من النبیین انبیاء میں سے و الصدیقین اور سچوں میں سے و الشهداء و شہಿದوں میں سے و اور صالح نیک لوگوں میں سے وحسن اولئک رفیقا اور رفاقت کے اعتبار سے یہ لوگ بہت اچھے ہیں الفضل یہ فضل اللہ اللہ طرف سے ہے وقفا بی اللہ علیمہ اور کافی ہے اللہ تعالی جاننے والا اللہ دینا آمانو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پکڑو اپنا دفاع اپنا بچاؤ فن فرو پکلو سبات یا تم نکلو اکتھے یعنی مختلف ٹولیوں میں نکلو یا سارے أنا جو سستی کرتا ہے دیر کرتا ہے تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا ادلم شہیدا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا <وَلَئِن> اور اگر مَوْدَّتٌ کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی مبت نہیں ہے کوئی دوستی نہیں ہے یا لیتا نہیں اے کاش کم بھی ہوتا ان کے ساتھ میں بھی کامیابی حاصل کرتا کامیابی بہت بڑی ہے فی اللہ اور جو اللہ کے راستے میں قطر کر دیا جائے یا غالب ہو جائے فسوفن تو ان قریب ہم اس کو بہت بڑا عجر عطا کریں گے اور کیا ہے تمہیں تم جالی حالانکہ کمزور مرد مردوں میں سے کمزور مرد ورنس اور عورتیں اور بچے اللہ دینا وہ لوگ یہ کون جو کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال ہم کو من حاضر تھی اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں لنا اور بنا دے ہمارے لیے مل لدن کا اپنے کوئی حمایتی کوئی مددگار اللہ جینا وہ لوگ آمن و جو ایمان لائے یقاتلونا وہ قتال کرتے ہیں جہ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولدین اور وہ لوگ کافر ہو جنہوں نے کفر کیا یہ لڑتے ہیں فی سبیل فیصل تاوت کے راستے میں باطل معبودوں کے راستے میں فقاتر اولیاء شیطانی تو شیطان کے اولیاء کو شیطان کے دوستوں کو کے خلاف قتال کرو ان سے لڑو ان نقید شیطانی کا نب عیفا شیطان کی چال شیطان کی تدبیر نہایت کمزور ہے علم تارا کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا کپ کے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو و عقیم السلام اور نماز قائم کروات اور زکوٰۃ ادا کرو فلم جب ان پر کتاب فرض کیا گیا ادا فریقون سے ایک گرو یک شا سا وہ ہے لوگوں سے اللہ سے درنے کی طرح او اشدہ یا اسے بھی زیادہ سخت درنہ اور وہ کہتے ہیں ربا رب کیوں فرض کر دیا ہے ہم, پر قتال لولا اخر کیوں نہیں ہم کو مؤخر کیا تو کہ دیجئے کہہ دیجیے قلیل دنیا کا سامان دنیا کا فائدہ اختیار کرے اللہ سے ولا فتیلا اور تم ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے اینا ماتون تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو موت پالے گی تم فی بروجم مشیدا اگرچہ تم مضبوط تلو میں ہی ہو بلند و بالا مضبوط پلوں میں ہو وہ تو اور اگر پہنچے ان کو حسن کی طرف یہ اللہ کی طرف سے ہے کل کہہ دیجیے سب اللہ کی طرف سے ہے فمالی ہا اومی بس کیا ہے اس قوم کے لیے لا یقاد ہونا یتنا حبیفہ وہ قریب نہیں جاتے بات کو سمجھنے کے اصابہ کا جو بھی پہنچے آپ کو جو پہنچے تن کو برائی فامن تو آپ کی اپنی طرف سے ہے نا کالن ناسی رسولہ اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ کفا بلّہ اور کافی ہے اللہ تعالی گواہ رسلا جو اطاعت کرے رسول کی فقط اطا اللہ تو گیا اس نے اطاعت کی ہے اللہ کی ومن تولا اور جو شخص پھر گیا فما علیہم حفیظہ تو ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر نگہبان بان پر اور وہ کہتے ہیں تا یعنی اطاعت ہوگی ہم اطاعت کریں گے فاربی کا جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے بک جاتا رات کو باتیں کرتی ہے پا من ان میں سے ایک ٹولی غیر اللہ خلاف جو آپ نے کہی یعنی آپ کی باتوں کے خلاف وہ مشورے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لکھ دے گا مائیو بونا جو وہ رات کو باتیں کرتے ہیں فا بس آپ ان سے اعراض کیجیے وہ توکل اللہ اور اللہ پر توقل کریں وہ کفا وکیلا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُ فی اختلافاً تو وہ اس کے اندر پاتے اختلاف بہت زیادہ وحدا جا اہم امر مِّنَ الْأَمْنِ اور جب آئے, آئے ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا آشر کرتے ہیں پھیلا دیتے ہیں اور اگر وہ اس کو لوٹا دیتے حکم دینے والوں کی طرف لح الدین البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ یہ استمبی تن جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے وَلَوْ لَا اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ فضل تم پر ورحمت ہو اور اس کی رحمت ہوں تو اللہ ضرور پیروی کرتے شیطان کی اللہ کلیلہ مگر تھوڑے ہی فقاتل جنگ کریں تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی وہ المؤمنین دل اور مؤمنوں کو مبمنوں اصل اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالی بأس اللہ دینا کافر وہ روک دے کی لڑائی واللہ ورلہ تعالی اشد سخت لڑائی والا ہے اور یشفا شفا اور جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش یق اللہ نصیب مینہ اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا ہمیں یشفا شفاطن سی اور جو شخص شفاعت کرے گا بری یق اللہ کتم مینہا تو اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا ایک حصہ ہوگا وقان اللہ اللہ تعالی مقیتا ہر چیز پر خوب سلام کی دعا دی جائے منہ تو تم اسے اس اچھی سلامتی کی دعا دو اور لوٹا دو ان اللہ کانا اللہ کل حسیبا یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب حساب دینے والا ہر چیز کا خوب حساب رکھنے والا ہے اللہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی البتہ وہ ضرور تم کو جمع کرے گا اللہ یوم قیامتی قیامت کے دن کی طرف لا ری بفی جس میں کوئی شک نہیں ہے حدیفہ اور کون زیادہ سچا ہے اللہ کی نسبت بات میں